ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحمدللہ للہ آج چھ اپریل دو ہزار تیرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر نائنٹی ایٹ کے تحت انشاءاللہ تعالی صورت الانام کی آیت نمبر پچاس پر مزید گفتگو کریں گے پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی اسی آیت مبارکہ پر وہ تقریباً اٹھاسی منٹ کی گفتگو تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سکس اے کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اور اس گفتگو کا ٹاپک تھا علم العیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آج کا درس اسی کی کنٹینیوشن اور تسلسل ہے اور آج ان شاء اللہ تعالی مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے ہم لیکچر کو ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور خوابوں میں بھی پرٹیکولر امام کائنات سید ابلی نو اللہ شفیع المدنبین رحمت للعالمین عالمی سیدا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اس کے بارے میں اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو یہ ہے مسئلہ نمبر سکس بی الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ پہیوں جہاں تک علم لدنی کی حقیقت کا تعلق ہے یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سینا بسینہ علم بھی قرآن و سنت کے پیرل ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر اسی سال محرم الحرام کے مہینے میں چودہ سو چونتیس عزوی میں ہی میں نے اسی منٹ کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی سے متعلق سرکہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں جو باتمیت کا مکبہ فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی چیزوں کو میں نے علمی دلائل کے ساتھ ایڈریس کیا تھا آج میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا جو کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ علم لدمی کا ٹاپک ہے پھر آج کے لیکچر سے پہلے میں وہی اعلان کر دوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے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 کہ جب اللہ سطفر اللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناؤں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و حافظ کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے آمین بھائیو میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ اس دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشید کے ساتھ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 اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ خراب کر دیا اور حتیٰ کہ خوابوں کو اور یہاں تک کہ جو شیطانی خواب ان کو آتے ہیں ان کو عوام کے اندر کوپریگیٹ کر کے انہوں نے روٹی اور روزی کا سلسلہ چلایا ہوا ہے بلّہ کہانی آج کی گفتگو میں انشاءاللہ کل گیارہ آیات آئیں گی مینلی جو ہے کراس ریفرنس کے طور پر ان سے متعلق آپ کو ایک ایک پیج مل چکا ہے جس پہ وہ گیارہ کی گیارہ آیات پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو آج جتنی بھی احادیث میں بیان کروں گا تمام کے ریفرنسز بتا دوں گا کہ یہ کون سی کتاب سے حدیث ہے اور جو کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا جو علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں اور اسی کے مطابق متباد و جو عربی سافٹ ویئر ہے اور عربی کتب جو ہے چھپتی ہیں اور پاکستان میں دارالسلام والے اسی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر احادیث کی کتابیں چھاپتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے لیکن لیکچر کے دوران گفتگو کا ڈیکورم خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ حق بات کو بڑی تسلی کے ساتھ سننا چاہیے یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے اور میں اپنی ای میلز کا جواب بھی بڑا ریگولرلی دیتا ہوں ہر ہفتے درجنوں اور بساؤ کا سینکڑوں ای میلس کا جواب دینا پڑتا ہے اور میرا ای میل کا ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یا اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے مرکزی ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو تین اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے اور ان تین پوائنٹس کا اجمالی تعارف میں شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ ہماری لیکچر میں دلچسپی قائم رہے اور یہاں پر میں الا وجہ جی بصیرت یہ بات کر دوں کہ آج جو میں ٹاپک ایڈریس کرنے جا رہا ہوں میرے علم کی حد تک آج تک کسی بھی شخص نے نہ اپنی تحریر میں اور نہ اپنی تقریر میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے الحمد وہ آپ کو سننے کے بعد اندازہ بھی ہو جائے گا اور یہ لیکچر تیسرے نمبر پہ ہے جس کے لیے مجھے بڑی جان لڑانی پڑی پہلے نمبر پر وہ لیکچر جو میں نے محرم الحرام میں پونے تین گھنٹے کا لیکچر دیا تھا حدیث کردار پر اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا رفالدین سے متعلق جو سوا دو گھنٹے کا میرا لیکچر تھا رفالدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اب یہ تیسرے نمبر پر مشکل ترین جو لیکچر مجھے تیار کرتے وقت واقعی جان کھبانی پڑی وہ یہ والا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم تین علمی پوائنٹس کے تحت تین اس طرحات کو ڈسکس کریں گے تین ٹرمنالوجیز کو پوائنٹ نمبر ون ہوگا الہام سے ریلیٹڈ الہام کی تعریف کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی مثالیں کون سی ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کشف سے ریلیٹڈ ہوگا کہ کشف کا عقیدہ کیا ہے یہ کشف لفظ ہے کشف لفظ نہیں ہے کاف کے اوپر زبر شین کے اوپر زبر اور پھر پاپے ساکت تو کشپ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور پوائنٹ نمبر تھری جو ہے وہ خوابوں سے متعلق جسے عربی میں روپیہ کہتے ہیں اور اس میں بھی پرٹیکولر خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس میں حق بات کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور اسی میں انشاءاللہ اللہ تعالی میں پانچ خواب احادیث کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے تابعین نے تبا تابعین نے اور تبا تبا تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہ حق ہے پہلی اصطلاح کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ اللہم صلی علی اللہ محسمد کماس ابرویم کما مجید پہلی اصطلاح ہے الہام تو بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الہام سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالی انسان کے دل میں اتار دیتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے کسی چیز کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے سمجھ بوجھ اور پھر انسان کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے یہ ہے الہام اس کے لیے قرآن و سنت میں مختلف الفاظ آئے ہیں الہام کا لفظ بھی آیا القاء کا لفظ بھی آیا شرع صدر کا لفظ بھی آیا سینے کا کھل جانا ٹرو انڈرسٹینڈنگ اور بسا اوقات لغت کے معنوں میں وہی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے الہام کے لیے لغت کے معنوں میں اصطلاح کے معنوں میں وہی صرف پیغمبروں پر آتی ہے لغت کے معنوں میں اب اپنا جو پیج ہے قرآن پاک کے ریفرنسز والا وہ نکال لیجئے اس میں پہلی پانچ آیات جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے الہام سے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ الشمس پارا نمبر تیس کی آیت نمبر آٹھ انسانی نفس کا ذکر کرتے ہوئے اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالی اشاعت فرماتا ہے ان ہمہا فجورہ و تکواہا ہم نے اس نفس میں برائی کا بھی مادہ رکھ دیا اور اس کا سینس بھی رکھ دیا وہ اور ڈرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی یعنی برائی سے بچنے کی یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی بھی نفس میں بدیت کر دیا گیا ہے یہ جبیلی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل انسٹنکٹ جو ہے انسان کی جبلی ہدایت وہ ہر نفس کو دے دی گئی ہر انسان جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے اور سچ بولنے کو اچھا چاہے اس تک وہی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو تب بھی یہ ہماری جبلت میں ہے ظلم کرنے کو برا سمجھتا ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے یہ ہماری جبلت میں ہے اور میں اسی پر جملہ بولا کرتا ہوں کہ آج بھی امریکہ میں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کبھی کوئی ایسی فلم بھی نہیں بنی کہ جس میں جھوٹ کی جیت دکھائی دے یہ انسان کی سنٹ میں ہے کہ انسان سچائی سے پیار کرتا ہے اور اس کو پیور سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں ودیت کیا پھر دوسری آیت سورت العلیٰ کی پہلی تین آیات تو سورت الاعلی کی انہی تین آیات کے کانٹیکس میں دوسرا پہلی آیت کے کانٹیکس میں مسلم امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سب قسم اور ربک اللہ تلاوت فرماتے تھے تو سبحان ربی الاعلا کہا کرتے تھے تو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند مرتبے والا ہے اللہ خال کا وہ جس نے چیزوں کو تخلیق فرمایا اور ان کو بڑی پرفیکشن کے ساتھ ان کا تصویہ کیا وہ اللہ قبضرا جس نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر فرمایا فہدا اور اسے جبلی ہدایت دے دی بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان سے دودھ چوسنے کی جبلی ہدایت نیچرل انسٹنٹ اس میں اللہ تعالی نے ڈال دی ہے اسی طریقے سے بکری کے اندر یہ جبلی ہدایت موجود ہے اس کے سامنے آپ جتنا مرضی فریش قیمہ ڈال دیں وہ اس کی طرف تھوکے گی بھی نہیں گھاس کی طرف اٹریکٹ ہوگی یہ اس کی جبلی ہدایت ہے شیر کے سامنے آپ جتنی پیاری سبزیاں لا کے رکھ دیں وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا وہ گوشت کی طرف جائے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ودیت کی ہیں ولدی قبضر پہ تیسری آیت ایک پرٹیکولر الہام ایک خاص جانور کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورت النحل کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور اسی جانور کے نام پر اسی کیڑے کے نام پر اس کا نام سورت النحل ہے یعنی شہد کی مکھی او ہے اور ابو کا اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف اب یہ دیکھیں وحی کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ لغت کے معنوں میں ہے الہام کیا اس کے دل پر القا کی یہ بات یہ وہ وحی جلی نہیں ہے جو پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے وحی عربی زبان میں کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کسی کو بات بتا دے گا تو تمہارے رب نے وحی کی یعنی الہام کیا علم نحل شہد کی مکھی کی طرف انت منل جیوانی بو یو تھا کہ بنا پہاڑوں کے اندر من شجری اور درختوں میں وہ مما یا اور جتنی بھی بلند چیزیں ہیں جتنی بھی چھتیں ہیں جتنی بھی اونچی بیلیں ہیں ان میں تو گھر بنا اب پرٹیکولر ایک اور ہدایت کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں ریفرنس نمبر فور جو آپ کے پیج پہ ہے سور ازمر کی آیت نمبر ہے بائیس منشراسد رح السلام بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے کہ وہ اسلام کی حکامیت کو پہچان چکا ہو فہو اللہ نورم من اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر بھی ہو اور اس میں آپ بٹوین دا ورلڈ بات محسوب کر دی گئی یہ سورت کا سٹائل ہے کہ کیا وہ شخص اچھا ہے یا وہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے فبیل آسی علوب تو ہلاکت ہے دل کی سختی جن لوگوں کے اندر موجود ہے ان کے لیے الوب ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے بارے میں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اولا کپیم مبین اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں تو وہ شخص جس کا چینا اللہ نے اسلام کی اخانیت کے لیے کھول دیا وہ اچھا ہے اور اپنے رب کی طرف سے جو نور پر ہے یا وہ شخص کہ جس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے اور وہ حق بات قبول کرنے والا نہیں ہے پرٹیکولر ہدایت کا ذکر ہے کہ جو بندہ ایفرٹ کر کے اللہ تعالی تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دے اور اسی کا ذکر ہے آگے جو ریفرنس نمبر 5 ہے جو سیدنا اللہ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ تح کی آیت نمبر پچیس اور میرا سینا کھول یہ وہی چیز ہے شرح اللہ صدر اسلام اس معاملے میں مجھے بہترین فہم عطا فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام خود ہی عطا فرما دیا علم نشرح اللہ کا اب ابو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہیں فرما دیا کیا تو یہ شرح صدر کو ہم اللہ تعالی کی طرف سے خاص سمجھ بوجھ کہتے ہیں اس کے لیے اگر کوئی الہام کا لفظ بولتا ہے شرح صدر کے لیے تو علم الکلام کی لینگویج میں درست ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے لیے جو پرٹیکولر اپروپریٹ ورڈ ہے وہ شرح صدر الہام ہو جبلی الاام تو ہم الہام سب کے لیے بول سکتے ہیں جو شہر کی مکھی کے لیے آیا اور یہ باقی چیزیں جو میں نے مثالیں دی شیر کی اور بکری کی تو شرح صدر ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو حدیث شریف میں دین بھی کہا گیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق العلیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیونٹی ون نمبر حدیث ہے کہ امام کائنام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ का کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ وہ فکر ہنسی فکر شافی نہیں ہے دین کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نماسم الغ اللہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا فرمانے والا اللہ ہے تو یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے علم دین یہ ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے بعض لوگوں نے اور وہ کہتے ہیں جی سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں دنیا میں تو یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے وہ حدیث یہ ہے کہ میں دین اللہ سے سیکھتا ہوں اللہ مجھے دین سکھاتا ہے میں تقسیم کرنے والا یہ دین کے کانٹیکس میں اس کی کئی ایک مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں زبانی مجھے درجنوں مثالیں یاد ہیں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن یہاں پر میں ایک نمائندہ مثال دوں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چودہ سو نمبر اور صحیح مسلم میں ایک سو چوبیس نمبر حدیث منکرین زکاط اور مرتدین کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا اللہ ابوبکر صدیق خلیفہ اول بنے رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو ان کے زمانے میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے اور بعض نے زکاط کی فرضیت تک کا انکار کر دیا تو سیدنا اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ کو اس پر کنونس کیا کہ ہم ان کے خلاف قتال کریں گے یہاں تک کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ اے ابوبکر ربی اللہ تعالیٰ عہو آپ کیسے ان کے خلاف کتاب کر سکتے ہیں جبکہ یہ کلمہ گھوڑے ہے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو ہماری تلوار سے محفوظ کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اسلام کے حق میں وہ داخل ہو گیا تو یہ زکات ہی نہیں دیتے نا باقی سارے کام تو کر رہے ہیں زکات کی من ہیں حق اسلام پر تو ہے تو سعید روبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب اشعاد فرمایا انہوں نے کہا اے عمر یہ حق کے مال کے منکر ہو چکے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے مقرر کیا ہے وہ بھی اسلام کا حق ہے جو کوئی زکات اور نماز کی فرضیت میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بھیڑ بھی دیتا تھا اور آج وہ بھیڑ دینے سے انکار کر دے زکات میں اس کے خلاف بھی میں تلوار اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیدنا اللہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا سینہ اللہ تعالی نے کھول دیا ہے اس معاملے میں یہ سیم الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ نے ان کا صدر جو ہے وہ اس کی شرح فرمانی ہے عام آدمی کے لیے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل مطابق گیارہ سو حدیث ہے دعا استخارہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ جن میں دنیا میں کام کرتے ہوئے معاملہ مشتبہ ہو جائے امبس ہو جائے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ دو رقط نفل پڑو اس کے بعد اپنے رب کے حضور اس معاملے کے لیے دنیاوی معاملے کے لیے دعا کرو اس کے بعد کچھ اس طرح ہے کہ اے رب میرے اگر یہ معاملہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اگر یہ میرے حق میں میری دنیا کے اعتبار سے میری آفرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے تو اس معاملے کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس معاملے سے پھیر دے اور پھر مجھے اس معاملے پر راضی بھی کر دے یعنی وہ جب میرا نقصان ہو وہ میری خواہش پوری نہ ہو تو مجھے راضی بھی کر دے اس معاملے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استحارہ تعلیم پرواہی اس میں جو کہا جاتا ہے جی وہ اس کے بعد سو جائیں خواب میں سبز رنگ نظر آئے گا تو وہ سرخ رنگ نظر آئے گا تو یہ ایسی کوئی بات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے بس یہ ہے اللہ تعالیٰ دل بھوک دے گا وہی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاقا ہو جائے گا شرح صدر ہو جائے گا حالات ایسے بن جائیں گے کہ خود بخود انسان اس چیز کی طرف یادوںٹریکٹ ہو جائے گا اگر وہ حق پر ہوگی اور اگر وہ باطل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پیچھے ہٹا دے گا جیسا کہ عموماً رشتے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن استخارہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے کسی سے نہیں کروانا ہوتا ہے کیونکہ معاملہ اپنا ہے نا تو اللہ کے حضور خود دعا کرنی اس کے الفاظ بھی یہی ہیں تو یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہوا الہام کہہ لیں القاع کہہ لیں, کہ لیں شرح صدر کہہ دیں یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت تک کے لیے جاری ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات چلتے رہیں گے اس کی میں نے دو مثالیں بھی پیش کر دی اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے یہ ہے کشف سے ریلیٹڈ کشف کا لفظ عربی زبان میں القاموس ڈکشنری کے مطابق استعمال ہو جاتا ہے کسی چیز کے کھولنے کے لیے دروازے کو بھی جو کھولا جاتا ہے اس کا پردہ ہٹایا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی کشف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کشف کی اصطلاح قرآن و سنت میں سوائے ان لغت کے معنوں میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی یہ خاص تصوف کی ٹرم ہے آپ دیکھ لیں علی بن عثمان حجویری المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب پردوں کا کھل جانا تو تصوف میں بنیادی کتاب مانی جاتی ہے فارسی زبان میں بلکہ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلی کتاب ہے جو تصوف پہ لکھی گئی اسی طریقے سے امام محمد غزالی کی کتاب ہے المتوفہ پانچ سو پانچ ہجری مکاشبت القلوب دلوں کے معاملات کھل جانا تو وہاں بھی یہ کشف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور ان سفیا کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی کشف الہام ہی کی طرح ہوتا ہے بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت میں اور بیداری کے قریب کے انسان کو چیزیں دکھا دی جاتی ہیں پردے ہٹا دیے جاتے ہیں انسان میلوں دور ہزاروں میل دور دیکھ لیتا ہے یہ سارے معاملات اس پر کھل جاتے ہیں ہزاروں میل دور کیا کشف المعجوب کے اندر جو باعزی بستانی پر چیپٹر باندھا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب نے بریلوی اور جوبنیوں کے یہ مشترکہ بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری جن کو مشہور داتا صاحب کہتے ہیں ان کی کتاب کا ترجمہ کشف الماجوب کا فضل الدین گوہر صاحب بریلوی مقبہ فکر کے عالم ہیں ان کا ترجمہ چھپ چکا ہے ضیاء القرآن سے اور جو کا ترجمہ جو ہے عبدالرؤث صاحب کا ان کا بھی چھپ چکا ہے اس میں باعزید بستانی کے اوپر جو چیپٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا علی بن عثمان حجویری نے کہ باضیر بستامی جب تیسری دفعہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی بیداری میں دیکھ لیا بولے آب یہ ہے جی وہ کشیپ کے گل جبکہ سورت الراف میں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا لن تران پہ تم مجھے نہیں دے سکتا اے موسا علیہ السلام تم مجھے نہیں دے تزرس اولیاء ایک کتاب ہے شیخ فرید الدین اطار المتوفا 634 سو چونتیس آٹھ سے تقریباً سمجھ لیں آپ آٹھ سو سال پہلے اس کا ترجمہ بھی ہمارے بریلوی مکبہ فکر کے علماء اور دیوبان دونوں نے چھاپا ہے اور اس کے اکثر حوالے فضائل امال کے اندر شیخ ذکریہ صاحب بھی لے گئے اس کتاب میں بھی جو باضیب گسامی میں جو چیپٹر ہے اس پہ باندھا گیا ہے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراگ ہوئی اور اولیاء میں سے میراج ہوئی باجید گستی کو مہراج کا لفظ ہے اور سبوں کے سوے کالے کی ہوئے ہیں باجید گستامی کی میراج اور انہوں نے بتایا کہ وہ ارد تک پہنچ گئے اللہ تعالی کے ساتھ ان کی کنورسن ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اور اس کو انہوں نے نام دیا کشمر اللہ من بالکل نیزمبی واہتو ہوئی اس کائنات میں صرف ایک ہستی نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور وہ ہمارے امام امام کائنات شہید القلی نو شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور وہ بھی نیل کی حالت میں وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جامعہ تر میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار دو سو پینتیس نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث مشکل المسابی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی ذہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور امام ترمزی نے بھی اسے صحیح لکھا اور فرمایا کہ میں نے خود امام بخاری سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے لہٰذا یہ صحیح بخاری میں تو نہیں حدیث لیکن امام بخاری نے اس کی توسیع کی ہے امام ترمزی ان کے سب سے لاڈلی شکر تھے تو امام ترمزی نے ان کا یہ حکم جو ہے وہ سات ترمزی شریف میں نوٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات ماز ابن جبل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تھوڑا لیٹ آئے اور فرمایا میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج رات میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں خواب کی حالت میں دیکھا اور بڑی لمبی حدیث ہے وہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں بھی کتاب المان میں سیدنا ابن احباب کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا تو دل کی آنکھوں سے مراد وہی خواب کے اندر لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ باجبستی نے دیکھا تو پھر بائز گی کا مرتبہ تو موس علیہ السلام سے بھی زیادہ ہو گیا موس علیہ اسلام کو تو اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں قیامت میں ہر ممن کو یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الحمد درجروں درجنوں احادیث موجود ہے اور یہ قیامت کے دن بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہی ہے بلکہ سب سے بڑا انعام یہی ہے الحمدللہ اب یہ صوفیاء کا یہ جو معاملہ کشف والا ہوا تو اس سے بڑے بڑے اس امت کے علماء بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے حتیٰ کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت جن نے پوری زندگی تصوف کے رد میں گزاری یہاں پر آ کر وہ بھی بڑی برے طریقے سے پھنس گئے اور ان کا جو مجموعہ الفتاوا ہے اس کی گیارہویں جلد وہ پوری کی پوری جلد جو ہے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جو سینکڑوں سفات پر مشتمل ہے اس کا نام ہی ہے اولیاء اللہ کے کشف کا بیان اس کا رد نہیں کیا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کشف حق ہوتا ہے میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جو مقبول شاملہ میں موجود ہے پیج نمبر چھ سو اڑتیس پیج نمبر سکسٹی فائیو اور پیج نمبر دو سو پانچ جلد گیارہ مجموعہ الفتاوا امام ابن تعمیر اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کشف میں وہ مناظر دیکھ لیتے ہیں جو عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے وہی بات بیداری میں دیکھ لیا پھر وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو کشف ہے وہ ثابت ہے ثابت سے مراد وہ واقعہ ثابت ہے قرآن و دیش ہے تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکے اور جن چیزوں کو انہوں نے کشف ثابت کرنے کی کوشش کی وہ بالکل قرآن و سنت کی غلط انٹرپریٹیشن کی وہ میں آج رد بھی کروں گا اور پھر لکھا کہ اور یہ اللہ کشف کے ذریعے لوگوں کے انجام معلوم کر لیتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون دولت میں بولے آب یہ تو صحابہ اکرام چار فٹ نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقوں علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس رک گئے صحابہ نے کہا یا یارت اللہ کیا ہوا فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو نظر نہیں آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹینی توڑ کر ان کی قبروں پر لگائی دو حصے کر کے پر ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چبھ کھایا کرتا تھا جب تک یہ ٹہمیاں جو ہے ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تختیف فرماتا رہے گا اچھا اب یہ دلائل کہاں سے پکڑتے ہیں دلیل پھر قرآن پاک سے مجبوری ہے ان کی کیونکہ مسلمانوں کو دعوت دینی ہے تو ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ قرآن کے بغیر بات کی تو لوگ سمجھیں گے یہ نیا دین کھڑا ہو جائے گا لیکن پھر غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ ہے ریفرنس نمبر چھ سورت القصط کی آیت نمبر سات وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے بسم اللہ رحمان رحیم إِلَى موسا کہ ہم نے وہی کی موسا علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان اردعی کہ تُو اپنے بچے کو دودھ پلاتی جا اور پھر یہ آگے آئے چلتی ہے اور جب تجھے خدشہ ہو کہ اس بچے کو قتل کرنے لگیں گے تو پھر تو اس بچے کو پانی میں بہا دینا ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اب ظاہرہ اتنا بڑا ڈسیزن کرنا کہ ایک بچے کو پانی میں ڈال دینا یہ بغیر کسی واضح الہام کے ممکن نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ غیر انبیاء کو بھی وہی ہوتی ہے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ دو ہی واقعات آئے ہیں قرآن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور دوسری موسا علیہ السلام کی والدہ اور یہ دونوں پیغمبروں کی والدہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری مثال قرآن پاک میں نہیں آئی تو یہ پرٹیکولر پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے یہ خاص مسئلہ لہٰذا یہ ان کی دلیل قرآن کے اعتبار سے کمزور ہے ہاں حدیث میں ایک مضبوط دلیل ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ غلط کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا تو پورے قرآن میں اور احادیث میں کبھی بھی کشف کا لفظ اپنے اس اصطلاح میں استعمال نہیں ہوا جو صوفیاء کرتے ہیں یا امام نتمیہ نے کی بلکہ کشف اپنے لغت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں ایک مثال میں نے یہاں پر ڈال دی ہے سور قاب کی آیت نمبر ہے بائیس آپ کے ریفرنس پہ بسم اللہ رحیم فکشف نا بسر کن یو بحدین یہ اللہ تعالیٰ قیامت والدین مجرمین سے خطاب کروائے گا اے مجرم آج تیری نگاہ کے آگے سے ہم نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا تو آج تیری نظر بڑی تیز ہے اس سے ٹونٹ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت مت والے دن تنزیہ گفتگو تو اس امت میں بھائیو یہ وہی جو مسئلہ اسلام کی والدہ پر ہوئی اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے یہ وہی کا سلسلہ بھی بین ہو چکا ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے انبیاء کی جو امتیں تھیں وہ تو پھر اچھی رہ گئی کہ ان پر غیر انبیاء پر بھی وحی ہو جاتی تھی کشپ کی شکل میں جس کو وہ کہتے ہیں یا میں اس کو الحام کہتا ہوں تو ہماری امت ابھی پیچھے رہ گئی تو بھائیوں یہ اس امت کی خوبی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہاں پر یہ معاملہ بین ہو گیا اور یہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے یہ معاملہ اس کو میں شرح صدر کہتا ہوں کہ یہ میرا جملہ گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے توحید صرف اس امت میں آ کر اپنے آخری درجے میں کامل ہوئی ہے سگدہ تعظیمی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں انبیاء کو کرنا جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا ماں باپ نے کیا اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت میں حرام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو جس طریقے سے کامل کیا بالکل اس طریقے سے اگلی امتوں میں غیر انبیاء پر بھی الہام ہو جایا کرتا تھا وہی خفی ہو جایا کرتی تھی لیکن ختم نروت کی وجہ سے آخری درجے میں اللہ تبارک نے یہ معاملہ ختم کر دیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ جرت نہ کرے کہ میری طرف وہی خفی آتی ہے میں وہ نبی تو نہیں ہوں لیکن میری طرف وہی آتی ہے یہ معاملہ ہی بیان کر دیا یہ ہے شرائے صدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے الحمدللہ اور سورت الآذا کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اور اللہ تعالی کو وہ ہر شہر کا علم ہے یہ خاتم اور خاتم کی بحث جو قادیانی کرتے ہیں آج موقع نہیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ کا مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اب اس میں امپلائڈ ہے کہ وہی کا سلسلہ بھی ختم سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی سورہ دیں سوریہ کی آیت نمبر 179 جس میں میں نے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی آپ کے ریفرنس پیج پہ آیت نمبر 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبا خان اللہ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیر پر مطلع کرے ولاکم اللہ جج سبھی نہ رسولی ہی بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے بلّہ و رسولی تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر و ان تم تب تک پالا اجر عظیم اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوا اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم تو سیدنا الع الص صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس رویاز پر آئے گا سب کے سب لوگ امام بھی لگائب رکھیں گے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لیے باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے اس پہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بحث بھی کی تھی الحمد اس میں میں نے کئی ایک مثالیں بتائیں جو آج میں نے بتائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث کی عزاب قبل صحابہ کو نظر نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنت اور دوسر کو بالکل اپنے سامنے دیکھا صحابہ کو نظر نہیں آئی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق سات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو ہی دفنانا چھوڑ دو گے تو جو عذاب میں دیکھتا ہوں قبر کا اور سنتا ہوں میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب سنوا دیتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم وہ عذاب سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو اب اس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ تابا اکرام نے کبھی عذاب نہیں سنا تو یہ کشف القبور کا عقیدہ سوائے من گڑت عقیدے کے کچھ نہیں یا پھر ڈکلیئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبہ صحابہ سے بھی بڑھ کر دے ان پہ وہ چیزیں کھل گئی جو صحابہ اکرام علی مردوان پر نہیں کھلی بولے باللہ تعالی اب رہا مسئلہ بھائی اس حدیث کا جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی تقریبا تمام مکاد فکر کے لوگوں نے اور ایک غلط عقیدہ امت کے اندر پروپیگیٹ کر دیا اور اسی کو انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے کشف کی بنیاد یہ والی حدیث تو وہ میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں اس کی غلط انٹرپریٹیشن کہ ایک ایک چیز کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اس کی صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدا عمر ہوتے اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے اب یہ دو ترجمے دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے ہم پہلے ترجمے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے اس کے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا محدث اور محدث یہ دو ٹرم سمجھ لیجیے ایک ہوتا ہے محدث جیسے امام بخاری تھے امام مسلم زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا بات روایت کرنے والا اور ایک ہوتا ہے محدث ڈال کے اوپر زبر جس کے دل میں بات ڈال دی جائے تو یہ بولا سر اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے اب آ جائیے ان کی انٹرپرٹیشن یہ جو دوسرا انہوں نے ترجمہ کیا چار دلائل ہیں ان کے اس پہ میں ان کو ایک ایک کر کے ایمانداری کے ساتھ اپنی عادت کی فکر کرتے ہوئے حق بات بتاتا ہوں انشاءاللہ تو یہ دوسری کیٹیگری کے لوگوں کو پہلے ایڈریس کروں گا جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کو محدث نہ مانا جائے تو یہ تو حضرت عمر کی کوئی فضیلت ہی نہ ہوئی یہ تو ساری زبانی کلامی نام جمع خرچ ہو گیا کہ جی اگر ہوتا تو عمر ہوتا تو عمر ہے بھی نہیں آپ کہتے ہیں تو پھر یہ وزیلت تو کوئی نہ ہوئی اور دا فیس آف آرگومنٹ بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک عزیز جامعہ تر میں بھی ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو نبی ہے کوئی حضور کے بعد حضرت عمر کو نبوت ملی تو یہ غزیلت ہے نا اگر یہ وضیلت ہے تو وہ غزیلت بھی رہے گی کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا بالکل ایک جیسی بات دوسری دلیل وہ کہتے ہیں جی کہ اگلے نبیوں کی امتیں تو پھر اس امت سے بازی لے گئی ان کے عام امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی وحی خفی فرماتا تھا وہ محدث ہوتے تھے اس امت میں کسی کو بھی نہ ملا تو اس امت کی فضیلت ہی نہ رہی تو یہ الحمدللہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے اس معاملے میں کہ بھائیو اس امت کی فضیلت ہی اس میں ہے کہ اس امت میں کوئی محدث نہ ہو کیوں یہ ختم نبوت کا تقاضہ ہے جس طریقے سے توحید کامل ہوئی کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا توحید کو کامل کرنے کے لیے ختم نبوت کو کامل کرنے کے لیے اس معاملے پہ چین لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی کر دیا کہ وحی خفی جو غیر انبیاء کو ہوتی تھی وہ ختم کر دیا. یہ تو غزیلت ہے اس امت کی اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس امت کی وضیلت تو اللہ نے خود بتا دی ہے ان چیزوں کی وجہ سے تو وضیلت نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے وضیلت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اس امت کو دیا سوریہ عالمران کی آیت نمبر ایک میں تم تم خیرہ امتن اخر اخ رجت لنداس تمون بل مارو کو تنہا تم سب سے بڑی بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گے تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ حق ہے یعنی ایمان لانے کا حق یہی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ہے کم تم خیرہ امتن اخرجت لنداس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہماری خوبی تھی یہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی لہذا اس امت میں محدث کا نہ ہونا اس امت کی خوبی ہے یہ تو جواب تھا جناب علمی اب فکی والا جواب بھی جس کو پنجابی میں فکی اور انگلش میں لوجیکل آنسر کہتے ہیں اور اردو میں الزامی جواب اور سائنٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا اینٹی وینم فکی والا جواب یہ ہے کہ کل کو پھر کوئی یہ بھی کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی پیمبر تھے ان کے پوتے بھی پیغمبر تھے ان کے پڑپوتے بھی پیغمبر تھے سیدنا نا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اصحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یقو علیہ السلام پھر ان کے آگے سے بھی بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے تو اب یہاں ہم پیغمبر ثابت کرنا شروع کریں گے تو یہ ہے وہ پھکی والا جواب کہ اس امت کی خوبی یہی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ یہ معاملہ بینڈ اب تیسری دلیل جس سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بڑی مضبوط دلیل ہے اگر عام آدمی کو پتہ نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ تین معاملات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کے مشورے پر آیات قرآن کی نازل کر دی نمبر ایک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دیوار پر کھڑا ہوتے تھے اور وہ جو دیوار ہے یہ آپ پاکستان سے دیکھیں تو اس کارنر پر جو ہے وہ حجر عصبت ہے اس دیوار کو مستجاب کہتے ہیں یہاں پر حتیم ہے یعنی حتیم کے اپوزٹ ہے مستجاب تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر مقامی ابرین پر پڑھیں تاکہ وہ دوسرے قبلے والا معاملہ الگ رہ جائے اور پرٹیکولر خانکاب شریف کی پرایورٹی سابت ہو تو اس پر آیت نازل ہوگی سورت البقرہ میں وقت خدم مقامی برادری میں ایک یہ چیز دوسرا سیدنا عمر نے مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دے اس پہ آیات نازل ہوئی سورت العذاب میں سوریہ نور کے اندر اور تیسرا غزل بدر کے قیدیوں کے معاملے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مشورہ تھا اسی کی توثیق اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں نازل فرمائی تو کہتے ہیں دیکھیں جی سیدنا عمر کو ایک کشف ہو گیا تھا قرآن اور حدیث میں کوئی دکھا دے کسی ضعیف روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے ان کے اپنے الفاظ بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے تین کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی میں نے اپنے رب کی موافقت کی تو یہ ایشر صدر ہوا ان کا ایکسپرٹ اپینین تھا کہ یہ ایک, ایک ان کے مشورے تھے وہ مان لشورے نہیں بھی مانیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہر مشورے ہی مانا گیا ہے سلا دیبیا کے موقع پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سیدنا عمر راضی نہیں تھے اس صلح کے اوپر اور بڑی سختی سے مخالفت کی اور ان سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی جس پہ وہ بعد میں روتے تھے وہاں حضور نے ان کی بات نہیں مانی اور بعد میں پتا چلا کہ حضرت عمر کا مشورہ سو فیصد غلط تھا بلکہ الٹا اس سے اسلام کو نقصان ہو جانا تھا وہ حضور نے نہیں مانا تو یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے موافقت کی میرا مشورے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈوز کر کشف کا لفظ کہیں نہیں آیا الحام کا لفظ بھی اس میں نہیں آیا چوتھی دلیل اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں زلائل النبوہ امام بہیکی کی کتاب سے اور جس جی سیدنا عمر نے سینکڑوں میر دور اپنے جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو تو ان کو کشف ہو گیا تھا اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا اور اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے منہج کی خرابی کی وجہ سے جو حدیث پہ حکم لگانے کا ہے شیخ البانی نے بھی اس روایت کو حسن کہا حالانکہ پکی ٹھکی ذیف روایت اس حدیث میں محمد بن اجلان اگرامی ہے وہ مدلس ہے اور ام سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ام والی روایت صحیح ہوتی ہے جب تک وہ بتانا نہ دے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے سما کی تصریح کوئی ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس اصول کو نہیں ماننا تو اس اصول پہ پھر میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو اکثر بتایا کرتا ہوں آج پھر بتاؤں کیونکہ اس کے بغیر اس اینٹی وینم کے بغیر اس تھکی کے بغیر اس لاجیکل آنسر کے بغیر الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی کوئی کہتا ہے اگر میں مدلس کی ان روایت کو کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ روایت جو مسرد امام احمد میں بھی موجود ہے مشکات المطابی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے مفاخرت اور اقلیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو لکھی ہوئی ہے ویسے ثابت نہیں ہے وہ الفاظ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو اور یہ بات اس سے کنا ایسا نہ کرو ڈائریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے کہ تو اپنے باپ کے نصر پہ فخر کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب مسند امام احمد ہے تو آپ مان سکتے ہیں کہ حضور ایسی بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ون کلا کلو کی اخلاق کے بلند ترین درجے پر پائز اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی آپ کیسے ہی بات کر سکتے تھے ہو ہی نہیں سکتا اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور حسن بصری تو محمد نظلام سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں ستر سے آبا کی صحبت کرنے والے ہیں لیکن مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اصول محدثین پہ یہ روایت بھی صحیح ہے تو جس نے کہنا ہے کہ میں نے یاد تاریخ اور جبل کو صحیح ماننا ہے پھر اس کو بھی صحیح ماننا ہے ہم ہاں تو دونوں کو کہتے ہیں سول محدین پر صحیح ہے ہماری اپنی مرضی سے نہیں سیدنا عمر کے فضائل میں, میں میں نے ایک لیکچر دیا ہے اسی محرم میں تقریباً دو گھنٹے کا فضائل سیدنا عمر قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں سیدنا عمر کے بارے میں جو ضعیف روایتیں کافی ساری ہیں ان کو بھی میں نے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے ان میں ایک یہ بھی دی وہ مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے اب ایک اور تھکی والا جواب اسی میں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ بات مان لیں وہ کہتے ہیں نی جی آپ ترجمہ یہ کریں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے تو ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور محدث نہیں ہے کیونکہ اس میں الفاظ ہے اگر کوئی محدث اس امت میں ہے تو عمر ہے پھر صحیح سنا عمر خاتم المحدثین ہوئے خاتم المحدثین ہوئے اگر یہ مانا بھی کر لیے اس کے بعد کوئی بھی ہوا اگر یہ بھی ورنہ تو پہلے چار جلائل کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے لیکن یہ ان کے لیے آخری درجے میں ان کی ہدایت کے لیے یہ بھی علمی طور پر ان کو جواب دیا جا سکتا ہے اینٹی وینم کے طور پر اب آ جائیے وہ جو اپروپریٹ ترجمہ جو میں نے کیا تھا جس کی طرف قرآن و سنت کے دلائل جاتے ہیں وہ حق ترجمہ ہے وہ ہے اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا یہ ترجمہ کیوں کیا پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6990 نمبر حدیث ہے کتاب العبیر چیپٹر میں امام کائناز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں کیٹاگوریکل ڈنائ صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں سیاحا نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا اچھے خواب آڈ خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیر کی خبریں آنے کا کیٹاگریکل ڈنا ہے اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہیں کشف بھی ہے الہام بھی ہے یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے بیداری میں نہیں ہوتا یہ پہلی دلیل بڑی مضبوط دلیل اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے دیکھنا پھر اس کو بعد میں کتاب و سنت پر ہی ہوگا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے وہ میں پوائنٹ نمبر تھری میں ان شاء اللہ تعالی ایڈریس کر دوں گا دلیل نمبر دو اس میں یہ ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا اسٹیٹس کتاب و چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار چھ سو اکتالیس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کا اپنا کول ہے کتاب و شہادات بخاری میں سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے ہمارا معاخذہ فرما لیتا تھا پہلی چیز کہ آپ موجود تھے وحی آتی تھی ہمارا مواخذہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے نمبر دو اب ہم ظاہر پر ہی فتوا لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یہ الفاظ ہے کہ چونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کے اوپر فتوا لگائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے تیسری بات اچھے امال والوں کو امن دیں گے ان کی تصدیق کریں گے اور چوتھی بات برے امال والوں کو امن نہیں دیں گے ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ دیئے تھی ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے تو سیدنا عمر خود ہی پیچھے ہٹ گئے بیک وڈ میں چلے گئے سیدنا عمر نے خود اپنا اسٹیٹس کلیئر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا سلسلہ وہی منقطع ہو چکا ہے یہ خوف ہے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑنے ولی عبلہ نے اب کس کشب کے عقیدے نے کیا گول کھلائے وہ بھی ذرا سن لیجئے اور یہ میں یقین کریں کوئی کامیڈی شو نہیں ہے لیکن آپ کو ہسی آئے گی یہ باتیں سن کے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو یہ کشب کے عقیدے نے گول کھلائے اس کی تین مثالیں بیان کرتا ہوں پہلی مثال بریلوی اور جو بندی مقبر کے جو مشترکہ بزرگ ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے تفصیلیں مذہبی لکھی بڑا ان کو مانتے ہیں جی مجدد تھے جی یہ بہت بڑے مجد اس میں انہوں نے شیخ احمد سرحمدی صاحب جن کو صوفیاء مجدد علف ثانی کہتے ہیں ان کے ریفرنس سے یہ بات نکل کی ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اور یہ مکتوبات جو چھپے ہوئے ہیں مجدد الفطانی صاحب کے مکتوبات مجددیہ جو بریلوی اور جو بندی دونوں چھاپتے ہیں کیونکہ دونوں نشمن سلسلے کو ماننے والے ہیں اس میں بھی موجود ہے اور تفصیر مذہری کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشپ کے ذریعے یہ چیز دیکھی ہے کہ عیسی علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو وہ بھی فقہ انفی پر عمل کریں گے کرے گی تخ اللہ اندازہ یعنی ایک پیمبر کو غیر پیغمبر کا مقلد یعنی کہ یہ انسان کے دماغ خراب ہو جائے نا تو کس درجے تک انسان اتر جاتا ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ نہیں کہا کہ نبی السلام کی پیروی کریں گے جب کیا حادیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں میں کہ وہ تمہارے نبی کی سنت کو زندہ کریں لیکن انہوں نے اللہ مافید کے پیغمبر کے برابر یا اس سے اوپر ہی درجہ دے دیا ہوا ہے کہ اس علیہ السلام بھی نکاح حنوی پر عمل کریں گے ہم نے کشپ کے ذریعے دیکھ لیا ہے تو دیکھا ہوگا شیطان نے دکھایا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اگر چیز ہوتی ہے تو نہیں خواب میں آنی تھی اور وہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی وہ آگے آ بھی رہا ہے ان شاء اللہ ماملہ تو عیسار اسلام کے بارے میں جو حیاتِ مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ ہے الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے دوسری مثال فضائل امال میں لکھی ہے انہوں شیخ زکری سہرنپوری صاحب نے اس فضائل امال کے اندر جو چیپٹر ہے فضائل ذکر جو ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی درس دیتے ہیں اس کا پیج ہے پانچ کتب خانہ فیضی لاہور رائے سے جو شاعری ہوتی ہے میں اس کا پیج نمبر بتا دوں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو جایا کرتا تھا جب کسی کو وضو کرتے دیکھتے تھے تو اس کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے اور یہاں تک وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا کیا ہے مکروہ کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے یہ بھی ان کو نظر آ پتا نہیں وہ کتنے کلر کا ان کو پانی نظر آتا تھا وضو کا دھلتا ہوا بولے آزب اللہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کسور نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈیونٹی کلیم کی کرسچنز نے تو کرسچنز برے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وزیر ہم کے دنیا والا ان کی ہم ترکیب نہیں کرتے امام عنیفا نے کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یہ معاملات ہوتے تھے وہ آج زندہ ہوتے تو ان کے سروں پر مارتے جوتے مارتے ان کے سروں پر کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور کی ہیں جبکہ بھائیو کتاب و سنت میں کتنے درائل وجود ہیں کہ اللہ تعالی ستار العود ہے ایبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور اسی کو پسند فرماتا ہے قیامت والے دن بھی لوگوں کے ایپوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہے ہیں اور مسلمانوں, کی, مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائے گی کہ دوسرے مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالو تو اللہ تعالیٰ خود یہ ترغیب دلا کے امت کو کہے گا کہ گناہ دیکھ لو دلتے ہوئے بھولے آز بلرہ تیسری مثال فضائل امال میں ہی کتب خانہ فیضی رائے ونٹ لاہور سے چھپی ہوئی اس کا پیج نمبر ہے چار سو چوراسی نماز والے فضائل کے چیپٹر میں شیخ کرتبھی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ کرتبی کے پاس ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال بعد یہ بات نقل کر رہے ہیں اس کو یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزت میں صحابہ کو ازافے قبر اب چار فٹ نیچے نظر نہیں آتا عزیبہ ابن جبان کے علاوہ منافقین کے نام نہیں کسی کو پتا ہاں یہ بات کے بزرگ جو ہیں ساڑھے چھ سو سال بعد جنتی اور دوزگی ہونے کا بتا دیتے تو شیخ زکری صاحب نقل کرتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس وہ نوجوان جب آیا تو انہوں نے کہا میں نوجوان کو چیک کروں تو so چیک کرنے کے لیے وہیں پر کیا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری والدہ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں نہیں ہو رہا بیداری نہیں یہ وہی کشف والا جو انکار ہے تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار دفعہ کلمہ جو پڑھ کے اسٹوریج میں رکھا ہوا تھا فریزر کے اندر وہ میں نے ٹی سی ایس کروا دیا ان کو اس کی والدہ کو اس کو نہیں میں نے بتایا سالے سواب کر دیا دوسرے مانو میں جو یہ ہی کہتے ہیں کہتے ہیں جب اسال سواب کیا تو اس نے وہی ہنسنا شروع کر دیا اور کہا شیخ میری والدہ کو آپ جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو وہ شیخ پورت کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے دو چیزوں کی اتھینٹسٹی کا پتہ چل گیا ہم ہاں لوگ تو خاں مطلب بکول ان کے دلیل ہو رہے ہیں کتابوں سنت پڑھ پڑھ کے کہ نبی رسن کی بات کیا ہے یہ ان طریقے سے دین حاصل کرتے ہیں کہتے ہیں دو باتیں پتہ چل گئی ایک تو اس کا کشپ صحیح تھا پتا نہیں کیسے پتا چلا ایک بندہ جھوٹ بول رہے ہیں جب تک آپ ویڈیو نہ دیکھ لیں آپ کیسے کسی کی تصدیق کر سکتے ہیں کہتے مجھے کنفرم ہو گیا اور وہ اس طرح کنفرم ہوا کہ دوسری جو چیز کنفرمیشن ہوئی کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے زبردستی بھی اللہ تعالی سے کسی کو بخشوایا جا سکتا ہے جو میں نے بلٹی کروایا تھا تو کہتے ہیں یہ چیز کنفرم ہوگی بھلے آزب اللہ تعالیٰ اب یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے ہمارے بھولے بھائی جو ہے تبلیغی جماعت اور وہ ان کے بڑے لیڈرز ہیں جو ان کو یہ کتابیں دے کر تو گلی گلی پھروا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ رہے ہیں ولی آب اسی طریقے سے کشلم محجوب والا جو واقعہ ہے وہ دونوں میں پہلے بتا چکا کہ بزیر مسامی کا دعوی علی بن عثمان اجغری نے نقل کیا کہ انہوں نے جب تیسی دفعہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا اور کہتے ہیں کعبہ نہیں دیکھا ہاں کعبہ کے مالک کو وہاں پر دیکھ لیا ولی آبود تو میرے تین ریسرچ پیپر اس پہ چھپ چکے ہیں پہلا ریسرچ پیپر ہے قبروں سے تحت کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جس میں آٹھ اسی قسم کے واقعات ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تین ایم بی کی فائل ہے چار صفوں پر وہ اپلوڈ ہے دوسرا سچ پیپر ٹو اے کے نام سے اندر بھند پیروی کا جام اس میں انیس گستاخانہ عبارات ہیں جس میں میرا لیکچر بھی ہے سیونٹی ون بی کے نام سے اور تیسر سچ پیپر ٹو بی کے نام سے غیر اسلامی نظریات با مقابلہ صحیح اسلامی عقائد اس میں بتیس اس قسم کی عبارتیں موجود ہیں پورے کے ساتھ جسے چاہیے ہو تو وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اس میں آپ حیران ہوں گے یہاں تک واقعہ لکھا ہوا ہے ارواہ طلاثہ کے اندر اشر علی تھانوی صاحب تھا نے کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں اب یہ بھی تو انہوں نے خدمت کی ارواح طلاثہ میں انہوں نے نقل کیا نام ہی دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے تین روحوں کا بیاں ارواہ طلاثہ اس میں وہ نقل کرتے ہیں قبروں کے فیض والے میں نے پمپریٹ میں بھی ڈالا ہے کہ کاسم نوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبان بنایا تھا مرنے کے کئی سال کے بعد وہ قبر سے باہر نکلے اور دیوبان مدرسے میں دو مولویوں کے درمیان جھگڑا تھا ان کی صلح کروا کے دوبارہ قبر کے اندر واپس چلے گئے اور اشر تھانوی صاحب اس میں شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی شرح لکھ رہے ہیں واقع کی ہم تو کتابوں سندر کی شرح بیان کرتے ہوئے اس واقعے کی شرح بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس روح نے اللہ سے اجازت لے کے قبر سے اپنا جسم اٹھایا ہو اور باہر آ گئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح نے اجزاء میں خود تصرف کر کے اپنا جسم تیار کر لیا ہو اپنا جسم خود اور پھر باہر نکلا یہ اشری سانی صاحب نے اس کی شرح کی اور اس تمام میں میں نے کہا بہت ننگی ہے اہل حدیث اثرات کی طرف سے بھی ایک بڑی ڈینجرس کتاب ہے کرامات اہل حدیث وہ بھی جھوٹ کا اور شرکیہ قائد کا پلندہ ہے لیکن میں اس حوالے سے اہل حدیث علماء کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی اس مولوی کو اور اس کتاب سے اعلان برات کر دیا ہے اگرچہ ایک کتاب چھپ رہی ہے کرمات اہل حدیث لیکن کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس میں بھی اس قسم کے بڑے بےہدا واقعات موجود ہیں یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ایک ایک دی فلاں گی تھی وہ چھوڑ دی اسی طریقے سے اہل تشہیوں کی تو آپ جو کتاب کھولیں اس میں تو یہ چیزیں موجود ہیں لیکن الحمدللہ اب ہمارے لیکچر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے بات لوگوں تک الحمدللہ حق بات پہنچ رہی ہے اب اس میں جب یہ باتیں کریں گے تو بڑا لیم ایکسکیوز دیں گے آپ کو او جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کرامت نہیں دکھا سکتا آپ کرامت کے منکر ہیں کرامت کے ہم منکر نہیں میرا پورا لیکچر ہے کرامت کے اوپر مسلہ نمبر 49 کے نام سے اس کے پندرہ منٹ شروع کے کرامت کے ہم کس کرامت کو مانتے ہیں کرامت کوئی دکھا نہیں سکتا اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی وقت نہیں کیپیبل ہوتا دکھانے کا اور جی کرامت ہے دیکھیں نا جی دی اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل کر مدرسہ دیوبان میں دو مولویوں کی سوا نہیں کروا سکتے اب کون بندہ جو کہے گا جی نہیں ہو سکتا ایسے اس طریقے سے لیکن یہ صرف اپنے مولویوں کے لیے اگر ان سے پوچھیں کہ ہمارے اہل تشید بھائی جو یا علی مدر کہتے ہیں اللہ چاہے تو حضرت علی قبر سے نکل کے آ کے ان کی مشکل پشائی نہیں کر سکتے کہیں گے یہ شیرکت معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ کہیں اور پہ خراب ہے ریزلٹ پہلے فکس ہے پری ڈیٹرمنٹ ہے اس میں چیزوں کو فٹ ان کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دکھا سکتا ہے بھائی اس طریقے سے اگر چیزیں مانی جائیں تو انسان مسلمان نہیں رہتا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر پرانے پاک میں دو آیات ایسی نازل فرما دی ہیں ریاض بل تعالیٰ یہاں پر اگر میں جملہ بولوں کہ پھر کوئی یہ شخص یہ بھی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیوی رکھ سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پر مارا ہے حق اللہ کا چاہنا آپ نے اپنی مرضی سے کیسے طے کر دیا تو یہ دو آیات یاد رکھیں جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عقیدوں کو اللہ کی طرف اپنی مرضی سے کرامت کہہ کے منسوخ کرنا کفر ہے پہلی آیت سورت النساء اور سورت الماعدہ دونوں میں موجود ہے یا تخلوف ہی دینک اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے اپنے دین کے معاملے میں غروب نہ کہو کرو اور اپنے رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو حق پر مبنی نہیں ہے صرف ہاتھ بات اور دوسری آیت جو دو چوبیسویں پارے کی شروع میں آیت ہے تمن ازلم اور یہ مجبور کئی دفعہ آیا سورہ زمر کی آیت نمبر بتیس ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور گناہ شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر اپنی مرضی سے جھوٹ تو سورت المبیا کی پچانوے نمبر آیت میں ہے جو مر گیا مت مطلب تک دنیا میں واپس نہیں آئے قرآن کا انکار ہوگا لا تو ذیل علی اللہ اللہ تعالیٰ کی کلمات نہیں بدلتے اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ چاہے تو اپنے کلمات کو بدل دے تو بھائیوں جو اپنے کلمات کو بدلے گا وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے کلمات کو نہیں بدلتا تو فکس ہے اور ان جنوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی آج سے سو سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنالٹی غلام احمد قادیانی دجال نے جس نے انہیں چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں روحانی خزائن کشتی نوح اور حقیقت البحی یہ بھی ایک کتاب ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعوے میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے سوکھیار کرتے آئے ہیں اگر میں نے کر لیا تو میں نے کون سا جرم کیا ہے اور دو جواب انہوں آؤ میدان اس جواب دو تو میں اس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پروپیگیٹ کیے لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جھوس ہے ہے شراب ہی تھی لیکن فتح سے بچ گئے کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ یہ کلبے پڑھائے اور کئی مارفت کی باتیں ہیں ہم پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے بولے آزم باللہ تعالی اور اسی پر میرا وہ لیکچر ہے نمبر 71 بی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی انیس گساخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اب آ جائیے جناب آخری پوائنٹ کی طرف اور وہ ہے خوابوں سے متعلق ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ محمد کما صلی تعالیٰ ابروہ مالا اللہ مبارک پوائنٹ نمبر تھری ہے تیسری اصطلاح سے ریلیٹڈ اور وہ ہے ریا عربی میں کہتے ہیں خواب روپیہ اور اس میں بھی پرٹیکولر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں اڈریس کروں گا جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہر طرف سے درمیان کی راہ اس معاملے میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو الہام کے بارے میں تو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دل پر القا کر دیتا ہے کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے کشپ کے بارے میں تھا کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کو کیفیت ہوتی ہے اور یہ پرٹیکولر اس پر تو سب متفق ہیں اور الحمدللہ ہم نے احادیث بھی سن لی شروع میں دوسرے پوائنٹ میں کہ خواب ایک ذریعہ ہے اب کیا مت مطلب غیر خبروں کا بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث کے تحت یہ نیم کی حالت میں ہوتی ہے اور خواب کے ایکسپیرئنس سے ہر انسان گزرتا ہے خواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں یہ تو خواب تھا اصل زندگی تو یہ ہے بالکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہ ہائے اصل زندگی تو یہ تھی تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کروا دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے ایک ماڈ آف نالج ہے ایک ورچوئل تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہنچانے کا اور ان کی اضلاع شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھی اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہیں رشتہ داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ آب رات کو خواب میں مجھے آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں تو پیر صاحب کو پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوتا یہ تمسیلی سارے معاملات ہوتے ہیں ہوتے شتان آج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں کہ پیر صاحب آ کے جگاتے ہیں تو ان کو کو کہ کہ اسی پیر صاحب کو بھون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے تو اگر بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں پکڑ لیں آ کے؟ تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو ایک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ محما ہے ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور قرآن پاک اس پر جوڑا ہے کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں آیت نمبر گیارہ اور بارہ سور کی آیت نمبر ایک سو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے بہ کا فنظور معذا ترآ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب بتا کے تیری کیا رائے ہے بچے نے کہا اے جان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر حکمر دنین شاء اللہ من ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اب ایک بچے کو ذبح کرنا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی اراف المنا میں نے خواب میں دیکھا ہے لہٰذا نبی کا خواب ایکزیکٹ وہی ہوتا ہے لہٰذا جو ہمارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمجی کا میں نے حوالہ دیا تین ہزار دو سو پینتیس نمبر حدیث جو بالکل صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری نے بھی توسیع کی امام طرم نے بھی توثیق کی شیخ الفانی نے بھی توسیع کی شیخ زبیر علی جئی صاحب نے بھی توثیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو وہ بالکل وہی علاحی دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے ستائیس لقد صدق اللہ رسول رقبیہ بلحق بے شک اللہ تعالی نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے گے مسجد حرام میں امن کی حالت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہی ہوا سلاح الدیبیہ کے موقع پر تو نہ جا سکے لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے تین دن کے لیے مکہ شریف کفار مکہ نے چھوڑ دیا اور صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا اور وہ خواب سچا کر دکھایا اب یہاں پر بڑی اہم بات بڑی اہم بات بڑی اہم بات کہ ختم نبوت بعد اب قیامت مت کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا اور وہ ہے خواب اکلو شکل جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ نو سو نبے کے نبوت کی خبروں میں سے اب صرف خواب باقی ہیں وہ بشرات باقی ہیں اور پھر فرمایا یہ خواب ہے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے کہ مکمن کا خواب نبوت کی خبروں کا چھیالیسواں حصہ ہے مومن کا خواب انبیاء کا تو خواب ہے ہی ہے مومن کا خواب بھی. اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر بھی دے سکتا ہے اور دین کا کوئی مسئلہ بھی بتا سکتا ہے لیکن اس میں خواب اجت نہیں ہوں گے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا مستقبل کی خبر کسی کو خواب میں دکھائی جا سکتی ہے لیکن وہ جب تک خبر واقع نہ ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بات ہی وہ ہونے کے بعد پتا چلے گا مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا پرسنل پر ایک واقعہ بتاتا ہوں اگست دو کی بات ہے یعنی تقریباً آٹھ سے سمجھ لیں سات آٹھ سال پہلے کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے اور مجھے وہ اس کی شکل بھی پورا فیچرز دکھائے گئے خواب میں اگست دو پانچ میں اور اس کے پھر چار مہینے کے بعد تین دسمبر دو پانچ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بیٹی کی دولت سے نوازا اور ایکزیکٹ وہی شکل تھی جو میں نے چار مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی اب وہ جب تک واقعہ نہ ہو جاتا میں نے بیٹی دیکھی تھی بیٹا پیدا ہو جاتا تو میرا خواب غلط ہوتا اور پھر شکل بھی وہی تو اس چیز سے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ غیبی خبر تھی اس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے لیکن دین کے معاملات جو ہیں وہ اگر خواب میں ایسے معاملات ہوں وہ ہاتھ ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بغیر کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن مان لی جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفخر حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پسندیدہ شخص سے بیان کرے یعنی جو اس سے جیلس نہ ہوتا ہو اس کو بیان کرے اور جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھیں تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اللہ کے حضور پناہ طلب کرے اور اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے فزیکلی نہیں تھوکنا بس اسی طرح یوں اور مسلم میں اسی کانٹیکس میں محمد بن سیرین تابعی جو امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور ستر صحابہ کی انہوں نے صحبت کی المتوفی سدا فجری ان کا کون موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہیں ایک اللہ کی طرف سے دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفسانی جو خیالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم اور وہ جو نفسانی خیالات ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خواب ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نفس میں بھی شیطانی پھوکے مارتا ہے تو یہ انٹرپٹیشن بڑی زبردست ہے ابن سیرین کی مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ اکثر اوقات جو انسان دن میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے متعلق خواب بھی بعض اوقات انسان کو آ جاتا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے پورا چیپٹر ہے کتاب الطابر کے نام سے جس میں ساٹھ احادیث ہیں خوابوں اور اس کی تعبیر سے متعلق اور امام مسلم کی کتاب میں بھی کتاب الرق ایک چیپٹر ہے جس میں بیالیس احادیث ہیں اور بخاری و مسلم کی تقریبا ساری احادیث ہی متفق علیہ ہیں سوائے اکا دکا کے خوابوں کے پوائنٹ آف ویو سے الحمد للہ اور انہیں چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری میں عزیز فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے پھر اس خواب کی تعبیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو بیان کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے صحابہ کے خوابوں کی تعبیریں بھی ارشاد فرمائیں ایک تو میں نے خواب بتا دیا وہ دیدار والا اس کے علاوہ کئی ایک خواب ہے جو کبھی ٹائم ملا تو اس میں پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے بخاری اور المسلم سو جی سے تقریباً بن جاتی ہیں فاموں کے اوپر یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سیرین تابیر رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری ان کے بارے میں ایک کتاب مشہور ہے جو بازار میں ملتی ہے کتاب التابیر کے نام سے تابیر الربیہ کے نام سے وہ جانی کتاب ہے وہ محمد بن سیرین سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح صنعت کے ساتھ اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتائنٹسٹی ان تک نہیں ثابت ہے اب آ جائیے بھائیوں اس بات کی طرف کہ کیا خواب میں امام کائنات سعید الب اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں دو حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا بالکل زیارت ہو سکتی ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6996 اور 110 اور صحیح مسلم میں پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھے کو شکا شیتان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ شیتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ شکل ایڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائیں یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اب اس پہ پڈلم کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھ لی وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد میں یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیتے ہیں نہیں جی سیاح کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف سیاحا کو پتا تھا تو بھائی اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا کے جاتا ہے یہ صرف سیاحا کے لیے جیسا ہے مت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی انٹرپٹیشن بالکل غلط ہے ہر بات پینڈولم کی دو ایکسٹریمس کے درمیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے کیا تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن لیکن لیکن اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں پانچ مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے صحیح مثال نمبر ایک مسرد امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر حدیث ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد اکسٹھ ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہ حدیث مشکات میں 6181 نمبر ہے شیخ البانی بھی سے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس پر صحت کا حکم لگایا پوری امت اس کو نقل کرتی ہے یہ الحمدللہ ابن باز کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بال بکھرے ہوئے پراندہ حالت اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے گمناہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا وہ سٹ محرم اکسٹھ ہجری تھا اور بعد میں خبر آئی ظاہر اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی موبائل فون سروس نہیں تھی کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلم شہید کیا گیا فراق کے کنارے اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری پوری گفتگو موجود ہے جو ایکسپلوسو گفتگو ہے الحمد سوا دو گھنٹے کی تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں تو میں وہی بات کروں گا یہ بات تمسیلن ہے اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں ان سے پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہیں بھی ماں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے یہ مثال کے طور پر تمسیلن بات دکھائی جاتی ہے صحیح بہاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے بھینس دبا ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے کہی ہے یہ کی ہے کہ غہد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر سے ہوا شہید ہوئے اب بھینس تو ہندوؤں کے نزدیک موتبر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے ذبح ہونے کا اتنا خون مراد اس یہ تھی کہ صحابہ رام کثرت کے ساتھ ذبح ہو اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والدین کا ساتھ نصیب فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی شکریہ صحیح خواب نمبر دو کی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیونٹی نائن نمبر روایت ہے مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسہر تبا یہ تابعی بھی نہیں ہے تبا تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک تبا تابعی نے ابام بن ابی عیاش المتوفہ ایک سو چالیس ہجری جو ایک قزاب تابعی تھا ایک سو چالیس ہجری میں پود ہوا اس سے میں نے ایک ہزار احادیث نقل کی ہیں امام مسلم لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نقل کی تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ابان بن ابی ایج سے سنی ہوئی ایک ہزار حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑھی خواب میں حضور نے صرف پانچ یا چھ حدیثوں کی تصدیق کی باقی سب کے بارے میں فرمائی میری حدیثیں نہیں کہتے ہیں کہ جی ادیس تو حدیث ہوتی ہے وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا یاد جو پاکستانی زیادہ دام کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا لی کتابوں میں تو آ گئی نا یہ سن لیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دے کے بولے ہب تعالیٰ اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو صحیح الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں, میں میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے یہ وہی خبیس ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا زاو کہتے ہیں اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رابذی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جس جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی بل آزب اللہ تعالیٰ اس خدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے یہ وہ خبیس راوی ہے زا جھوٹا ابان بن ابی عیاش تیسری مثال خواب کی سن نبی دود میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق پانچ ہزار ستہتر نمبر سن ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو سڑسٹھ اور سن نسائی الکبرا کے اندر بھی موجود ہے نو ہزار آٹھ سو پچپن ہم ماں کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی ابی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث سنی اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پہ بھی موجود ہے صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ پہ وہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ہے وہ یا شری اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا لہل لا لا ملک تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا نمبر ایک نمبر دو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ثواب اتا فرمائے گا نمبر تین اس کے دس درجات بلند کر دے گا نمبر چار اس کے دس گناہوں کو معاف کر دے گا اور نمبر پانچ اسے دس نیکیاں اتا فرمائے گا اب یہ پانچ وزیلتیں ایک دفعہ یہ پڑھنے کی اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ قلعے میں رکھے گا اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی اب اتنی بڑی وزیلت ہم ما تبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے مجھے کنفرم کر دیجیے دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو یاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ اور رسول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ امام ادو امام نے ماجہ امام نے سائدینوں نے نقل کیا چوتھی مثال صحیح خواب کی مسلم امام احمد میں تین ہزار چار سو دس نمبر حدیث اور شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سو بارہ نمبر جو میں نے داڑھی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ جزید الفارسی تابعی جو تھے یہ وہ جدید ابن معاویہ نہیں ہے یہ ایک تابعی ہے جو مصحب لکھا کرتے تھے قرآن کے کاتب تھے ابن اباد کے شگیر ہیں اور ابن اباد سے انہوں نے کئی حادیث نقل کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آ کے اپنا خواتر ابن آباد سے بیان کیا شمائل مزید کا جو آخری چیپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان اس میں یہ چار سو بارہ نمبر حدیث ہے چار سو سترہ ٹوٹل حدیث ہیں چار سو بارہ نمبر یہ ہے اور مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ابرآباد سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ابن ابرآباد نے کہا جلدی جلدی اپنا خواب بیان کرو میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا اس کے اینڈ پر ابن ابرآباد نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا اب انہوں نے کہا کہ کیا متعلقہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا وہ تابی تھے سیابی تو نہیں تھے جنہوں نے خواب دیکھا اس کا ترجمے میں بھی بعد لوگوں نے دو نمبری کی وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی داڑھی بہت لمبی تھی کیونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑھی نہ ہر تک سینے کے شروع والے حصے کی تک لیکن الحمدللہ للہ اہل ہاکی بھی موجود ہیں اکثر اہل ہاکی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا اس میں سے اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑے عالم کیونکہ اہل حدیث کو یہ مسئلہ کڑوا لگتا ہے میں انہی کے عالم کا حوالہ دیتا ہوں دار السلام سے کتاب چھپی ہے آئین جمال نبوت اس میں اہل حدیث کے بہت بڑے اس وقت ہم حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دار السلام والوں نے اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں جزید الفارسی کہتے ہیں اے عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نماز سفید سرخ رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گور سے پُر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نہر تک تھی نہر تک سینے کے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے لیکن مولوی نے دو نمبری کی سینا بھرتی تھی ازور کی اتنی لمبی داڑھی نہیں تھی نہر تک تھی یہ اونٹ کو سینے سے نار کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نہ یہ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھے کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے یہ سینے کا ابتدائی حصہ اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک اور یہ الحمد مجھ پہ شرح صدر ہوا ہے میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے حج اور عمرے پر اور ابو دعود میں ہے کہ متلچن مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے وہ ولی جو حدیث ہے ذہحب العروق و سبت الجرو ان شاء اللہ اسی میں موجود ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹا کرتے تھے اور المت امام مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حج تک داڑھی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حج کے موقع پر داڑھی کاٹیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں داڑھی حاج کے موقع پہ کاٹتے تھے وہ لمبی انہوں نے تین مہینے پہلے کی ہوتی تھی ان کی داڑھی تھی کیوں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑھی چونکہ یہاں تک تھی میں اسے لمبی نہیں کروں گا جو صحیح بہاری میں دس حدیثیں ہیں کہ ابن عمر اتنے متبدع سنت تھے کہ حضور کے حج کے سفر کے دوران ان ان جگہوں پر رکا کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے تو پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح احکام و مسائل پر مسل نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پار ڈاٹ کام پر وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے صحیح خواب نمبر پانچ سنن دارکتنی حدیث کی کتاب ہے امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 382 ہجری شروع کے آئیں محدثین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے سنن دارکتنی جس میں 4898 احادیث ہیں اس میں انہوں نے نماز والے چیپٹر میں یہ خواب نقل فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور ان کے استاد تبا تبا تبا, تبا تابی ہے چوتھی صدی کے اندر ان کا نام تھا امام ابو جعفر بن اسحاق, اسحاق اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے گیارہ سو پینتیس جلد ایک صفحہ دو سو ترانوے اور بریلوی مقبہ فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شاع کیا ہے جو بند نے بھی کیا ہے بریلوی مقبہ فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر بردرس کا اس میں اس کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو دس وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے چیپٹر میں انہوں نے نقل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفول دین کرتے تھے رقو میں جاتے وقت رفول دین کرتے تھے اور رقو سے اٹھ کر رفولیہ دین کرتے تھے یہ احادیث نقل کی پھر کئی صحابہ کا نقل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے امامدار پتنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو سکھا تباہ تبا تباہ کابی تبا ہے انہوں نے مجھے خود یہ بات املا کروائی کہ پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا کوفی نجدیوں کے مذہب پر یعنی میں رب عیدین کرنے کا قائل نہیں تھا پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جب رکو میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کاندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا اور جب سمیع اللہ علیہ منحمیدہ ربنا لحم کہا تو پھر دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا یعنی وہ تینوں رفل کے کیے تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا یعنی رفل دین سلائے پہلے کے کوئی رفل کے کووی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا یہ کوفی نجدی عراقی ہے مسئلہ نمبر 67 کے نام سے اس میں میں نے 25 منٹ کی گفتگو کی ہے تو الحمدللہ یہ خواب اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانیں کہ وہ تو ہے ہی آپ کے حنفی عالم تھے وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے اور انہوں نے پھر رفلی ذہن شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد لیکن یہ اپنے بزرگوں میں مانیں گے دوسری عزیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا اور اس کی تشریف بڑی ضروری ہے بخاری میں چھ اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کی ہے کہ دی دیکھیں دی امام سیوتی نے بیاسی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا عبد الوہاب شروع صاحب لکھتے ہیں المن القبرا میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑھی ہے اور یہ نو سو تہتر میں بہت ہوئے حضور کی وفات کے نو سو سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور صحیح بخاری شریف پڑھاتے تھے اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑھی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں خواب کے علاوہ کوئی خیب غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑی ہوتی تو یہ معاملات کس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے عبد البشرانی کے اور سیوتی کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تھک کن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھے تو بھائیو اس پورشن کی تشریح کے ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبوس ہو چکے ہیں اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیے کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودات ہوئے تو ان کو صابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے ایک شریح یہ ہو سکتی ہے دوسری انقریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا اب کوئی غریب قیامت تو بڑی دور ہے نہیں بھائی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں اما باغ پن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر النحت یہ ولا خطبہ کتاب الجماع چیپٹر صحیح مسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں اب یہ تو ساتھ ساتھ ہیں تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں وضے پہست پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی بول اسرات پہ زیارت ہوگی میدان عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی شفات بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورت الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب کیا تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اہل سنت پار ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے نہ بالکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بالکل دنیاوی معاملات کو درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بار بیان کی ہے الحمدللہ جو دراصل برزخی ہی ہے تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں شرح کر رہا اس پہ سارے لوگ متفق ہیں بریلوی دیوبندی ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے بلکہ بیداری میں غلام کا قادیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں ضلع محمد ہوں کیا تھا نا دعویٰ مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کی جی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیف دیکھا ہے اور ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا تو میں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ نے آپ نے شیتان کو دیکھا وہ کہتے ہیں نجی ہمیں باپ میں بتایا گیا اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی ایک تبلیغی جب آپ کے بھائی ملے بوڑھے ریٹائرڈ ایئر فورس سے مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں گیا میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا تو کہنے لگے جی سفید داڑھی سفید پگڑی سفید کپڑے وہ جو ہمارے کنسپٹ ہے میں نے کہا امنا لاہی و امنا راجیہ مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا وہ کہنے لگا جی حدیث ہے میں نے کہا ہم حدیث تو ہم ماننے والے ہیں لیکن اس کہ میری تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے ان سکنے مالک جنہوں نے دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں کہ وفاق کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑھی کے ملا کے بھی گھمتا تو بیس سے زیادہ سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ میرے سفید ہے سر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی صرف یہ کنپٹی کن پٹی پہ اکادہ بال اور یہ بچی پہ باقی پوری داڑھی مبارک کالی تھی بیس سے لڑا بال سفید نہیں ہے تو سفید گاڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے میں دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرح نہیں شروع سے صحیح بخاری میں جو شرح لکھی گئی سب سے بیسٹ جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ مانتے ہیں فصل الباری ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ المطفہ 852 سو باون ہجری ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح اس میں انہوں نے لکھا ابن سرین رحمت اللہ علیہ کا کال صحیح سنت کے ساتھ تو ان کو جب بھی کوئی آ کے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو وہ کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا وہ کہتا تھا یہ یہ یہ, یہ دیکھا اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھیں وہ توسیع کرتے تھے اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا اور یہ امام عفا کے استاد ہے ابن سیرینتوقع ایک سو دس ایچ ریتا ہے تو یہ اکثر لوگ شیتانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں ایک خواب جو میں نے مثلاً ون بی میں شیطانی خواب بیان کیا تھا کش الماجوب میں موجود ہے بریلوی اور دیوبندی دونوں ترجمہ اس کا چھاپ رہے ہیں امام عنیفا کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹا خواب شیطانی خواب منصور کر دیا کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرکھ سکیں امام عنیفا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھوج کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں ولی آدب اللہ یہ ہمیں کہتے ہیں یا تو نبی کا عقیدہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں موجود ہے یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اس پہ کئی احادیث موجود ہیں الحمد تو جی بعد میں ابن سرین سے پوچھا دیکھا ابن سرین کو وا فٹ کیا انہوں نے ان کو پتا تھا ابن سرین جو ہے وہ ان کے استاد ہے وہ ابن سرین ابن سرین سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے تابین انہوں نے کہا جی بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے تو مزور کی سنتیں جمع کرو پریشانی کی بات تو ہے بھائی حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے برتن سمیٹ رہے ہیں آپ سے ان کے کپڑے مبارک اٹھے کر رہے ہیں آپ کی چیزیں جمع کی جاتی ہڈیاں بل تعالیٰ بھولے آب تعالیٰ اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سی بھی رتی موجود ہے نا وہ کچھ مجود کو نہیں چھاپے گا اور جس جی کا مرشد نہ ہو وہ کتاب پڑھ رہے اے جناب پڑھے جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ہمارے قبر سے نکالنا چاہتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین سنگی کو خواب میں آئے اور کہا کہ جی پہنچا دل نہ اگر یہی معاملات ہونے ہوتے بھائیوں تو جب یزید نے مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبی میں لیڈ بھی کرتے رہے واقعہ حرہ کے دوران اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا دنیا بقدر ایفٹ دنیا میں یزید کے دور کے اندر صحیح مسلم موجود ہے خانہ کعبہ کو اس نے آگ بھی لگائی شہید کر دیا جانب نے یوسف نے دوسری دفعہ کیا لیکن وہ لشکر ابابیل والا ابراہ کے لیے آیا ان کے لیے نہیں آیا یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم والے کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تو آپ پھر اس میں میں یہ بول دوں ان کے والے کی تھے کہ حضور نے وہ امتیا سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشا ہوئے معذ اللہ تکر اللہ تو یہ جھوٹا واقعہ اس کی کوئی صنعت نہیں ہے یہ اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہودی نے وہ نومی دسو ستی ہری کا بندہ ہے نو کے بالکل اینڈ پہ دسویں گیارہ ہری اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا وہ اپنے سے بھی تقریباً تین چار سو سال پہلے کا واقعہ سنت کوئی بیان نہیں کیا یہ بے سنت واقع میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہے سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑی والی جماعت میں چلے جائیں انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں اس میں اتنے واقعات ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور ساروں کے لیے بشارت کے سب بخشے کے جتنے اجتماع میں آئے اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے اچھا تذکرہ صدر الشریہ مفتی امجد علی صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الحاس قادری صاحب نے جنہوں نے بھار شریعت لکھی مفتی امجد علی احمد ابریلوی صاحب کے خلیفہ ان پر لکھی ہے کہ ان کے اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہو گئے تو چالیس دن تک حضور صلی سلم اس بزرگ کی شکل میں آ کے ان کے شردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں. یعنی اب حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے نبی وسلم کی شکلیں مبارک سے پڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے وہ کسی کی شکل میں آئیں گے وہ شیطان ہی آیا تھا اصل میں اگر آیا تھا تو. تو اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ہے بالکل اسی طریقے سے مارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہے رائے والی جو پارٹی ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات اس کو کارگزاری کا نام جماعت کارگزاری اور ان کے عام آدمی کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بزرگوں نے منع کیا حاجی بد الوافص منع کرتے ہیں حضرات منع فرماتے ہیں لیکن حضرات کو یہ حاجیب الواف صاحب تو یہ نبی وسلم کے مشورے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں یہ کمرہ <تصفح> جہاں نبی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رائویٹ میں شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی مجھے بڑا شوق تھا اس وقت میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا لیکن بڑا رش میں جا نہیں اس کمرے تو یہ جہاں نبی آتے ہیں لاتے ہیں اور یہ ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے چل رہے ہیں تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں اور تارو قادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے انہوں نے جہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں مدینہ شریف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا اور ٹیکسی کا کرایہ بھی یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں تیر قادری صاحب اجیات قادری صاحب حاجی عبد الباب صاحب ان سارے بزرگوں کی سو فیصد تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں اور یہ میں مشرف صدر جو مجھے ہوا ہے میں بیان کرنے لگاؤں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہتے ان کو خواب آتے ہیں دماغ آ رہا بھی ٹھیک ہے خواب بیان کرے اس طرح تو یہ ٹروت بھی میں ریویل کر دیتا ہوں کہ اصل میں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اب آپ کو بات سمجھ آئے گی شیتان میری شکل میں نہیں آ کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے گا اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں نہیں یہ رحمانی خواب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں آتے ہی آتے ہیں تو پھر میں وہی علمی جواب اور پھکی والا جواب دوں گا جو میں پہلے دے چکا کہ پھر سونم دارکتنی نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو پینتیس نمبر حدیث ہے امام دارکتنی نے اپنے استاد ابو جعفر احمد بن اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے خود کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور زین کا کائل نہیں تھا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت رف الدین کیا رکوع میں جاتے وقت کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت تو میرے موقف جو ہے اس معاملے میں پھر چینج ہو گیا اس میں امپلائڈ ہے یہ بات تو یہ پھر کہیں گے کہ یہ خواب ہے تو آپ بھی سب کے ساتھ رف الگین شروع کرتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کا خواب ہے اور یہ بزرگ کوئی آج کے نہیں ہے نو سو ہزار سال پرانے بزرگ ہیں یہ ہزار سال پرانے بزرگ تو خواب مانے پھر پھر کہیں گے کہ نہیں ہم اپنے بزرگوں کا ہی خواب مانتے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کے خواب کیا بیداری میں ان کے معاملات مانتے ہیں اور اس حد تک یہ آخر کے لیے میں نے واقعہ رکھا تھا جو مشہور ہے ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ پیپر نمبر ون اس پہ بھی میں نے یہ واقعہ ڈالا ہے یہ میں اینڈ پہ بیان کر دیتا ہوں فضائل امال کے اندر جو چیپٹر الگ سے فضائل درود اور فضائل حد چھپا ہوا ہے فضائل حد جو رائمنٹ سے کتب خانہ فیضی سے شائع ہوتی ہے لاہور سے واقعہ نمبر بارہ صفا ایک اور الحاظ کادری صاحب جو عزاوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فضان سنت کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانکا کی سنتیں اور اداب اور اس کا سفا ہے چھ یہ پرانی خزانے سنت نئی والے کا مجھے سفا نہیں پتا یہ پرانی جو میرے پاس پڑی ہے جس سے میں بھی دس سال تک دست دیتا رہا اس میں واقعہ آکیاں نقل کرتے ہیں فضائل اعمال میں بھی خزانے سنت میں بھی کہ پانچ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور عربی کے شار پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول جب تک میں مصر میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری روح آ کر آستان آت عدت پہ حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے وہاں پہنچتی پھر واپس چلی جاتی ہے اب میں خود آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے میں اس کو بوسا دینا چاہتا ہوں تو شیخ بکری صاحب لکھتے ہیں نبے ہزار لوگوں کی موجودگی میں یعنی بیداری میں ہمارا تو باب نظف دین والا ماننے کے لیے تیار اپنا بیداری میں اپنے بزرگ کا نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں پانچ سو پچپن ہجری میں شیخ احمد رفائی کے لیے معذ اللہ تخصر اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا گیا تاکہ سارے فہم جائیں گے اس بڑے بزرگ نے یہ دیکھا ہے تو بالکل صحیح ہوگا ان کا نام ویسے ہی دیا کیونکہ سارے فہم شیبر جلانی وہ گیارہ میری سرکار تاکہ وہ انکار کر ہی نہ سکے وہ کس نے دیکھا اور کہاں ہوا یہ پانچ سو پچپن ہجری آج چودہ سو چونتیس ہچری ہے یہ نو سو سال پہلے کا واقعہ ہے آٹھ سے نبے سال پہلے بھی نو سو سال تو بڑی دور کی بات ہے آٹھ سے نبے سال پہلے بھی مجھ سے نبی میں نبے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو شاہباد کی توسی کے بعد اب چار پانچ لاکھ تک لوگ آتے ہیں اور یہ تو اے ٹریولنگ کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کیا ورنہ ایوریج ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ حج کے لیے جاتا تھا بہ اب یہ چالیس لاکھ تک یہ تو بوئن سیون فور سیون کی جو پروازیں سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں نائنٹین سیونٹی ون سے شروع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ کثرت کے ساتھ لوگ آنا شروع ہوئے اور آج دو تیرہ میں چالیس پچاس لاکھ تک پانچ ملین تک یہ بات پہنچ چکی ہے تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ غلطی ہوگی کہ نبے ہزاروں لکھ دیا نو ہزار لکھ دیتے تو کوئی معاملہ سیدھا ہو جاتا لیکن یہ معاملہ پھر بھی ظاہر ہے اس کی کوئی نہیں ہے یہ جھوٹا ہے جو بیان کیا گیا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی وفات کے بعد کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نہیں کوئی ضعی رباعت بتا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری میں ملاقات کی ہو اور سیدہ عائشہ تو اسی قبر مبارک والے حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں سینتالیس سال تک فورٹی سیون ایئر تک رہی حتیٰ کہ جب ان کو اشترا غلطی کے طور پر لوگوں نے اکسا کے جنگ جمل کے لیے نکال دیا ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا بہرحال اس کا انجام بڑا برا ہوا حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے مثلا نمبر پچپن بی کے نام سے حدیث ارتاس کے اوپر اس میں, میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکار کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ بعد میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی حضور کی لاڈلی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ انہا ہمارا عقیدہ کیا ہے الحمد وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار سات نمبر حدیث کتاب الفطف کا چیپٹر میں جو میں نے اسی رسول اللہ کی آخری وصیتوں والے ریسرچ پیپر پہ بھی ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف تبصل اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نظر فرما دیتا تھا اب تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں انس اپنے مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نظر فرما دیتے تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانتے تھے اور وہ بخاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہیں جو ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے اور ہزاروں صحابہ نے اس پیالے میں سے پانی پیا تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم برقی حیات کے ساتھ تو زندہ ہیں ہمارا بھی حمدہ یہ عید ہے یہ کو تھا کہ دنیاوی نہیں ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو آپ اپنا قبر سے باہر لے کے ہوں, پیاسے مر رہے ہیں یہ نہیں ہونے. یہ ہے ہمارا عقیدہ اور اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے مسل نمبر 43 کے نام سے تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پار ڈاٹ کام پر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسب فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توقع کتاب فرمائے سبھان کلو مو بشمد اشد ولاح الاح ات استک وما علينا الینا الل بلا